کیا حکم شرعی ہے اس مسئلے کا خواتین عمرہ اور حج کی نیت کرنے کے بعد اپنے سر پر جو رومال یا کپڑا باندھتی اس رومال یا کپڑے کو وضو میں کیا ہے منع کرنے صورت میں اچھا مسا کرنے کی صورت میں سمجھے ہم تو اپنی اردو کو رو رہے تھے مگر یہ تو ہم سے بھی آ مسا کرنے کی صورت میں کھولنا چاہیے پانی کو اس رومال یا کپڑے کے اوپر ہی ڈال کر کے مسا کرنا چاہیے یہ ہماری یہاں خواتین میں یہ ایک بڑی پریشانی آگئی کہ سوچتی ہیں کہ جب احرام کا کپڑا باندھ لیا اب یہ کپڑا نہیں اترے گا احرام اترنے کا معنی ہے کہ احرام کے خلاف کوئی معام نہ کیا جائے جیسے مرد جب احرام بانتا ہے تو احرام کی پابندی کا مطلب کیا ہے خوشبو استعمال نہ کرے سر پہ کپڑا نہ رکھے مرد کے لیے اور یہ جو ہے کہ احرام اتارے نہیں احرام اتار کر سلے کپڑے نہ پہنے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام اتارنے مراد یہ کہ کپڑے اتارے بھائی آدمی اگر بیت الخلا جائے اگر احرام کی حالت میں نہ تو دونوں کپڑے اتارے گا تو دونوں طریقے سے یہ جائز احرام اتارنے سے مراد یہ ہے کہ بغیر عمرہ کیے بغیر حلق کیے قصر کیے احرام اتار کر کے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا ایک بات ہمارے امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ کے نزدیک قرآن مجید فرقان ہم میں نص ہے وضو کے لیے کہ دونوں ہاتھوں کو دھو کونیوں تک چہرہ دھو سر کا مسا کرو اور ٹخنوں تک پیر دھو اب سر کا مسا مطلق فرمایا کہ سر کا مسا کیا جائے تو سر کا مسا یہ ہے کہ کوئی شخص صرف ہاتھ گیلا کر کے اپنے سر پر اس طریقے سے ہاتھ پھیر لے تو بھی مسا ہو گیا سنت طریقہ یہ ہے کہ تازہ پانی لیا جائے جو آزہ گیلے ہیں اس کو استعمال نہیں کیا تازہ پانی لیا جائے اب ہاتھ گیلے کرنے کے بعد میں آپ اس طریقے سے مسا کریں ایسے کرنے کے بعد میں یہ ہتیلیوں کو اپنے سر سے واپس لائیں یہ ہو گیا جناب نا مسا اب یہ جو اونلیاں گیلی ہیں ان سے کان کا مسا کیا جائے اب یہ آپ کے پشت ہاتھ جو ہے ہتھیلیوں کے پشت اب یہ گیلی ہے اس سے گردن کا مسا کیا جائے سننا طریقہ یہ تو عورتوں کو احرام کا کپڑا اتار کر کے مسا کرنا ہوگا اگر انہوں نے احرام کا کپڑا نہ اتارا کپڑے کے اوپر مسا کیا تو, تو مسا تو ہوا ہی نہیں اور وہ تو وضو میں فرض ہے تو اس لیے اتارنے سے مراد یہ تھا کہ بھائی وہ ایسے اتار کر کے بال کھولے نہ گھومیں لیکن وضو کے لیے غسل کے لیے اتارنا ہی ضروری ہے تو اس اتارنے کے بعد جب مسا کیا جائے اسی طرح ٹوپی کے اوپر مسا نہیں ہوگا ٹوپی امامہ جو ہے وہ اتارنا پڑے گا یا بغیر سر کے مسا کے وضو کامل نہیں ہوگا